اصل میں لفظ میاں کے کئی معنی جو ہیں ایک تو بیوی کے شوہر کو بھی میاں کہتے ہیں اور آپ کو تعجب ہوگا اور اردو لغت میں میاں کے ایک معنی یہ لکھے بیوی کا دلال اب ایک معنی اس میں موزز کے مکرم کے بھی جیسے کہ بڑے آدمی کو کہتے ہیں بھائی میاں صاحب کبھی کبھی کوئی اپنے والد کو بھی میاں صاحب کہتے پیر کو بھی میاں صاحب کہتا ہے تو ایک معنی اس میں فسادی نہیں ہے تو آل حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتوا میں کوئی سخت فتوا نہیں دیا کہ لوگوں کی عام زبان پہ چڑھا ہوا ہے تو صرف اتنا کہا اس سے بچنا چاہیے بلکہ وہ چیزیں کہی جائیں وہ الفاظ کہے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی شاعن نشان ہیں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و لام مانا صرف اللہ میاں اس لفظ سے بچیں آپ کیونکہ اس میں ایک معنی تو بڑے کے ہوتے ہیں اس لیے اس فتوے میں وہ سختی نہیں دکھائی کہ اس کے ایک معنی تو بہت زیادہ فسادی ہیں چونکہ یہ لفظ عام لوگوں کے منہ پر چڑھ گیا ہے اس لیے اسے بچنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تعالی یہ الفاظ کہیں